الله وبركاته والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من مشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اللہ تبارک وطالعہ کے لیے جس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور بے شمار دردو سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پہ جنہوں نے اپنی امت کو ہر خطرے سے ہر شر سے ہر برائی سے آگاہ کر دیا میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے فتنے بتائے ہیں جن سے بچنا بہت ہی ضروری ہے بہت سی ایسی علامتیں بتائی ہیں جو قیامت سے پہلے وقوع ہوں گی واقع ہوں گی اور انسان کو چاہیے کہ ان علامتوں کو دیکھ کر قیامت کی تیاری کرے نیک نیکمال بجا لائے اور برے کاموں سے دور رہے جن فتنوں سے آپ نے روکا جن فتنوں سے آپ نے خبردار کیا ان میں سے ایک بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی آخری رکعت میں جب اتحیات بیٹھتے تشہد بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ سے اس فتنے سے پناہ مانگتے بلکہ آپ نے امت کو بھی آرڈر دیا کہ تم میں سے جو کوئی نماز پڑھے اور آپ نے آخری تشہد میں ہو آخری اطحیات میں ہو وہ اللہ و تعالیٰ سے جن چیزوں کی پناہ مانگے جن چیزوں سے پناہ مانگے ان میں سے ایک دجال ہے چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کم من اربا کہ جب تم میں سے کوئی اتحیات میں ہو تشہد میں ہو تو اللہ سے پناہ مانگے چار چیزوں سے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آخری اطحیات میں ہو آخری تشہد میں ہو وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک اللہ سے درخواست کرے کہ یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا نمبر دو اللہ سے پناہ مانگے قبر کے عذاب سے نمبر تین اللہ سے پناہ مانگے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے نمبر چار اللہ سے پناہ مانگے دجال کے فتنے سے اور جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ اصلاۃ والسلام یہ دعا جس میں ان چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے یہ دعا آپ ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے تو میرے بھائیو کیا یہ دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ دعا جس دعا میں انسان اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ چار چیزوں سے مجھے بچا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے اللہم انی اعوذ کا من ادابی جہنم و اودبی کا من اداب القبر و اعودبی کا منف المسیحی تجال و اعدبی کا منفت المایہ یہ دعا اس میں چار چینوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایات میں آئی ہے کہیں پہ پہلے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے اور کہیں پہ پہلے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے یہ <تصفح> دعا نماز میں پڑھنا کس قدر ضروری ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی علی السلاط و اسلام نے یہاں پہ مشورہ نہیں دیا بلکہ یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی لیے جناب تاؤس ایک مشہور و معروف تعابی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو نے بھی نماز پڑھی ہے نماز میں یہ دعا پڑھی تھی بیٹا کہنے لگا نہیں تو یہ تابی اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ دوبارہ نماز پڑھو نماز کو دہراؤ اور اس نماز میں یہ دعا پڑھو اور میرے بھائیوں ہم تو برسوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اس دعا کے بغیر تو میرا کہنے کا آج مقصد کیا ہے کہ دجال اتنا بڑا فتنا ہے کہ نبی علی اللہ ہر نماز میں اللہ تعالی سے اس سے بچنے کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ ہر نماز میں ہر نماز کے آخری اطحیات میں اللہ تعالیٰ سے دجاز کے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگا کرو اس سے کیا لگ رہا ہے دجاج کو چھوٹا فتنہ ہے کہ بڑا فتنہ ہے جی جب ہر نماز میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ایک دن درس دیا درس میں اللہ کی ہمدو بیان کی اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا اور کہا ان کو لوگوں میں تمہیں دجال کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں میں تمہیں دجال کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی فرمایا کہ وما من مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے کے بارے میں خبردار کیا نوہن نور علیم نے بھی اپنی قوم کو بتایا تھا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کے بارے میں خبردار رہو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے کے بارے میں خبردار کیا ہے آگاہی دی ہے لیکن میں تم سے ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو پہلے کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی وہ کیا وہ یہ کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دجال کانا ہوگا کیا ہوگا ایک آنکھ میں نور نہیں ہوگا ایک آنکھ میں بنائی نہیں ہوگی اور تمہارا جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے دجال یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں مجھے رب مان لو مجھے معبود مان لو آپ فرما رہے ہیں کہ دجال تو کہنا ہوگا جبکہ تمہارا جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے دیکھنے والا ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا جس حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں دجال جال ہے تمہارا رب کہاں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اللہ تعالی کی کیا ہے میرے بھائیوں آنکھیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں ہر قسم کے نقش سے پاک ہیں میری اور آپ کی آنکھ میں سو عیب ہیں گند نکلتا ہے پانی نکلتا ہے بنائی محدود ہے خراب ہو جاتی ہے آنکھوں میں قطرے ڈالنا پڑتے ہیں سو مسائل ہیں کبھی سرما ڈالنا پڑتا ہے جی بنائی میں اضافہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں ہے کیا وہ انسان کی طرح ہے؟ نہیں نہیں نہیں نہیں ایسی بات ہم بالکل نہیں کریں گے یہ مانیں گے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں کیسی ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں کیفیت کیا ہے تفصیلات کیا ہے ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن چونکہ قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی آنکھیں ہیں ہم اس بات پہ ایمان لائیں گے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں میں بہت زور دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا واسطہ کئی ایسے مفسرین سے پڑے گا جو ایسی چیزوں کی تعویل کرتے ہیں اور ان کو کسی اور معنی میں تبدیل کر کے تحریف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کیا تو فرمایا تجریب آ یونینا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں چر رہی تھی تیر رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کیا کہ ہماری اللہ کیا کہہ رہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وصبر لحکم فإنك اپنے رب کے حکم پہ آپ ڈٹ جائیں بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ مننی تو علی کا کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی تو ان تمام ایتوں سے اور اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے قرآن پاک میں اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر آیا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں انسان کے بھی ہاتھ ہیں لیکن اللہ اور انسان کے ہاتھوں میں کوئی مشابت نہیں ہے کوئی تشویح نہیں ہے کیونکہ انسان کے ہاتھ کمزور ہیں انسان کے ہاتھوں میں سو عیب ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں کوئی عیب نہیں ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے معلومات اپنے بارے میں دی ہیں جو نام اللہ نے اپنے بتائے ہیں جو صفات اللہ نے اپنی بتائی ہیں ہم ان سب پہ ایمان لائیں گے اور ان کی تعویل نہیں کریں گے ان کی تعویل نہیں کریں گے میرے بایو عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے اسے یاد کر لیں کہ جہاں پہ اللہ نے جو معلومات اپنی ذات کے بارے میں دی ہیں ہم ان معلومات پہ ایمان لائیں گے اور ان کی تعویل نہیں کریں گے دوبر اس حدیث میں آپ نے کیا بتایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں بار بار وارننگ دی جا رہی ہے خبردار کیا جا رہا ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے تیسری حدیث میں بھائیوں جناب ابو دردار رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں کہ نبی علی اصلاۃ نے فرمایا من حفظہ آیات من اول القحف الدجال جو سورہ کاف کی پہلی دس ایتیں یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو دجال جو سورہ کاف کی پہلی دس ایتیں یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال بڑی خطرناک ہے اس سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کاف کی پہلی دس ایتیں یاد کر لو تو میرے بھائیوں میں سے کس کس نے سورہ کاف کی پہلی دس ایتیں یاد کر رکھی ہیں جو حافظ قرآن ہیں ان کی بات نہیں کر رہا کوئی حافظ قرآن آدھ کھڑا کر نہ کرے ان کے علاوہ جنہوں نے سورہ کاف کی پہلی داسعتیں یاد کر لکیں رب العالمین ہم سب کو پورا اپنا کلام یاد کرنے کی توفیق نہایت فرمائی رب العالمین آپ کے حافظے میں آپ کے علم میں برکت ڈالے میرے بھائیو سورہ کاف کی پہلی داسیں یاد کریں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ کاف کی آخری دس اعتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اس لیے سورہ اکاف کی پہلی دس ایتیں بھی یاد کر لیں سورہ کاف کی آخری دس ایتیں بھی یاد کر لیں اور یاد کر لینے کا مطلب کیا ہے جی یعنی کہ زبانی آپ کو آتی ہو بس نہیں ان کا معنی آپ کو آتا ہو زبانی بھی آتی ہو یعنی کہ ان کے الفاظ بھی یاد ہوں ان کا معنی بھی یاد ہو آپ کو پتا ہو ان کا مفہوم کیا ہے کیونکہ یہ آئتے دجال کے فتنے سے آپ کو محفوظ رکھیں گی اس لیے کہ آپ ان کا معنی جانتے ہیں ان کا مفہوم جانتے ہیں اور قرآن پاک کی ان تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے میرے بھائیو دوسری حدیث میں کیا آتا ہے جو اللہ کے ننانوے نام جو اللہ کے کتنے نام یاد کرے گا ننانوے نام یاد کرے گا کہاں جائے گا جنت میں جائے گا میں نام یاد کرنے کا مطلب کیا ہے ان کے الفاظ بھی آپ کو آتے ہوں مانا بھی آپ جانتے ہوں اور ان کے معانی کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہوں اگر اللہ کا نام وہاب آپ کو یاد ہے تو آپ کو مانا بھی معلوم ہو وہاب کا مانا کیا ہے بہت دینے والا داتا بہت دینے والا کون ہے داتا اب آپ اگر قبر والے سے مانگتے ہیں بیٹا مانگنے کے لیے کسی قبر کا رخ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاب نام کا آپ نے خیال نہیں رکھا اس کا خیال آپ نے نہیں رکھا اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو ایسا آدمی جتنی دفعہ بھی ننان نام یاد کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا الفاظ بھی آتے ہوں معانی بھی آتے ہوں اور ان کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہوں آپ کو پتا ہو کہ اللہ کے نام ہے رزاق بہت رزق دینے والا تو رزق کے لیے رابطہ آپ کس سے کرتے ہو اللہ سے کرتے ہو رزق کے لیے کسی قبر کا رخ نہ کرتے ہو تو ایسے ہی میرے بھائیو یہاں پہ جب کہا گیا ہے سورہ کاف کی پہلی دس ایتیں جو یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا دس ایتیں ان کے الفاظ بھی آپ کو یاد ہوں ان کے معنی بھی آپ جانتے ہوں اور ان کے مطابق آپ زندگی گزار رہے میرے بھائی چوتھی حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ تجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کرتے ہیں جناب حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مابین خلق آدم الى قیام صاح امر اکبر مینت تجال کہ آدم علیہ السلام اسلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑی ازمائش سب سے بڑی مصیبت جس سے لوگوں کا واسطہ پڑے گا وہ کون سی ہے میرے بھائیوں دجال کی ازمائش ہے دجال کا فتنہ ہے تو میرے بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس فتنے کے بارے میں معلومات لیں اور اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی علی الات والسلام نے جو علاج بتایا ہے اس علاج کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال سے بچنے کی توفیق نہایت فرمائے یہ آج کے درس میں میں نے دجال کے فتنے کی سنگینی کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا ہے کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو ہوگی وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین سورہ کی پہلی اور آخری دس دستے آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور یاد رہیں آپ کو بھول نہ جائیں باقی جو آتا ہے ایک اور حدیث میں کہ جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کریں تو وہ ایک اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک جمعہ کو سورہ کاف کی تلاوت کرے گا پھر دوسرے جمعہ کو کرے گا تو ان دو جمعوں کے مابین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اسے حاصل رہے گا ایک روشنی ہے جو اس کے لیے موجود رہے گی میرے